کتاب الحضر والعباحة لا يحل للرجال لبس الحرير ویحل للنساء ولا بأس بتوسده عند ابي حنیفت رحمه اللہ تعالی وقالا رحمهم اللہ یکرہ توسده اللہ تعال کتاب الحضا حضر کا مانا ہے منع کرنا بھائی حضر کا مانا ہے منع کرنا بھائی اور اباح کا معنی ہے مباح کرنا بھائی اجازت جس کی ہو گئی اس بات کے اندر صاحب قدوری کچھ ممنوع اور اسی طرح کچھ جائز امور کے بارے میں بتلائیں گے بھائی کچھ متفرق چیزیں بتلائیں گے آپ کو کچھ ایسی ہیں جن کا کرنا جائز نہیں ہے مولانا ممنوع ہیں ان کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور کچھ چیزیں وہ جن کا کرنا جائز ہے مباح ہے بھائی مباح یاد رکھیے مباح اسے کہتے ہیں جس کا کرنا بھی جائز ہو اور نہ کرنا بھی جائز سمجھ میں آیا انسان کی مرضی ہے اس فیل کو کرے یا نہ کرے یعنی کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر گناہ کوئی نہیں بھائی سزا کوئی نہیں ایسے فیل کو مباح کہا جاتا ہے بھائی سمجھ میں مثلاً دیکھو بھئی چائے آپ کے سامنے پڑی ہے اس چائے کو آپ پیتے ہیں کوئی ثواب ہے نہیں ثواب کوئی نہیں نہیں پیتے تو گناہ ہے گناہ بھی کوئی نہیں تو اسی طرح تو تمام امور وہ جو جن کے کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر گناہ نہیں یعنی اجازت ہے شریعت کی طرف سے انہیں مباح کہا جاتا ہے تو اس بات کے اندر کچھ ممنوع اور کچھ مباح چیزیں بتلائیں گے متفرق قسم کی کہتے ہیں لا لبس کہتےسل حریری حلال نہیں ہے یعنی جائز نہیں ہے مردوں کے لیے ریشم پہننا ویاہ لنسا اور عورتوں کے لیے حلال ہے یعنی ان کے لیے جائز ہے مردوں کے لیے ریشم کا استعمال جائز نہیں ہے بھائی ہاں عورتوں کے لیے حلال ہے بھائی وَلَا بَعْثَ بِتَوَسْتُ دِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ توسد کا معنی ہے تکیہ بنانا بھئی اور کوئی حرج نہیں ہے اس کو تکیہ بنانے میں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ رحم رحم اللہ کے نزدیک وقال رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں یکراؤ توسدوہو کہ مکروح ہے اس کو تکیہ بنانا امام صاحب کے نزدیک بہ ریشم کو تکیہ بنا لینا یعنی تکیے پر ریشم چڑھایا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اسی طرح بچھونا ہے اس پر ریشم ہے کوئی حرج نہیں البتہ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ یہ مکرو ہے بہی مکرو ہے وَلَا اور کوئی حرج نہیں ہے ریشم کے پہننے میں اور دیباج دیباج بھی خاص قیمتی قسم کا ریشم ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے ریشم اور دیباج کے پہننے میں فی الحال جنگ کے اندر آئندہ صاحبین کے نزدیک وہ کرندہ ابی حنیفہ درحمہ اللہ اور مکرو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی یق کا لفظ آتا ہے جگہ جگہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یق کا لفظ جہاں فقہ کی کتابوں میں مطلق آئے یعنی کوئی قید وغیرہ ساتھ ذکر نہیں ہے کہ کون سا مکرو مراد ہے تو اس سے مقروح تحریمی مراد ہوتا ہے سمجھ میں آیا مکرو دو قسم پر ہیں ایک مقروح تنظیحی ہے ایک مکروح تحریمی ہے مکروح تنظیحی وہ ہے جو حلال کے زیادہ قریب ہے اور مکروح تحریمی وہ ہے جو حرام کے زیادہ قریب ہے بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے عام حالات میں کسی انسان کے لیے کسی مرد کے لیے ریشم کا پہننا جائز نہیں ہے اسی طرح جنگ کے دوران بھی ریشم کا پہننا جائز نہیں ہے جبکہ صاحب رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میں مرد کے لیے ریشم پہننا جائز ہے بھائی کہ اس سے ریشم کے پہننے سے ایک تو دشمن پر ہے بتاری ہوتی ہے دوسرا اس سے اپنی حفاظت ہوتی ہے بھائی بھائی جنگ قدیم زمانے میں چونکہ تلوار سے لڑی جاتی تھی تو تلوار جو ہے وہ ریشمی کپڑے کو نہیں کاٹتی اس پر پھسل جاتی ہے بھائی سمجھ میں آیا تو وہ جنگ کے اندر جب پہنیں گے بھائی تو تلوار کے زخم سے زیادہ تر حفاظت ہو جائے گی اس لیے کہتے ہیں جنگ میں پہننے کی اجازت ہے بھائی یہ <سؤال> <سؤال> معنی والا باس بل لب بلب فل ہری ریو باج فل ہر بئندہ اور کوئی حرج نہیں ہے ریشم اور دیباج کے پہننے میں جنگ کے دوران آئندہ صاحبین کے نزدیک وہ کردہ ابی حنیفت رحمہ الله اور اعظم ابو رحم کے نزدیک ولا باس عبارت کیا ہے آپ کی کتابوں میں لفظ ہے سدا کا لفظ ہونا چاہیے بھائی کتابت کی غلطی ہے سین دالفا سین دال علی سداہ ابر سمان و لو خزا کانا سدا ابر اور کوئی حرج نہیں ہے ملحم کے پہننے میں ملحم یاد رکھیے بھائی ملحم وہ کپڑا ہے جس کا جس کا تانا ریشم کا ہوتا ہے اور بانا ریشم کے علاوہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے بھائی تانا اور بانا اس سے مل کر کپڑا بنتا ہے بھائی بھائی آپ اپنے کپڑے پر غور کریں کچھ دھاگے لمبائی کے روپ چل رہے ہیں کچھ دھاگے چوڑائی میں چلتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو یہ جو لمبائی کے دھاگے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تانا اس کو کیا کہتے ہیں لمبائی عربی میں کہتے ہیں سدا بھائی سدا سین دال یا کے ساتھ بھائی سدا اور جو چوڑائی میں دھاگے چلتے ہیں اس کو اس چوڑائی میں چلنے والے دھاگے کو بانا کہتے ہیں بانا بانا اور عربی میں اس کو کہتے ہیں لخما لخمت سمجھ میں آیا بھائی لخمت اور یاد رکھیے کپڑے کے اندر اصل اعتبار بانے کا ہے یہ جو چوڑائی میں چل رہا ہے اگر ابھی آپ کو یہ بتلا رہے ہیں صاحب خدوری کہ ملحم کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے بتلایا ملحم وہ کپڑا ہے جس کا تانا ریشم کا ہو اور بانا جو ہے وہ کپاس روئی وغیرہ یا اون کا بنا ہوا ہو بھائی اس قسم کا دھاگا ہو تانا کس قسم کا دھاگا ہو ریشمی دھاگا اور بانا کیا ہے سوتی دھاگا ہے اور یا کوئی اور دھاگا ہے یعنی ریشمی نہیں ہے تو بانا ہوا غیر ریشمی اور اعتبار بھی دراصل کس کا ہوتا ہے بانے ہی کا اعتبار ہوتا ہے تو گیا یوں سمجھائے گا جائے گا یہ کپڑا ریشمی ہے ہی نہیں اصل اعتبار تو بانے کا ہے اور وہ تو ریشم کا نہیں ہے لہذا اس کپڑے کا پہننا جائز ہے بھائی کہتے ہیں ولا بسابلب سیل ملحمی اور کوئی حرج نہیں ہے ملحم کپڑے کے پہننے میں ازا کانا سداہ ابرائے سمن ابر سم ریشم کو کہتے ہیں ازا کانا سداہ ابرائے سمن جبکہ اس کا تانا ریشم ہو و لمت ہو اور اس کا بانا روئی کا ہو ختن روئی کو کہتے ہیں کپاس کو بائی اور اس کا بانا کپاس کا ہو یعنی سوتی ہو او خز زن ہے آپ کی کتابوں میں او اوخصن بھائی خز تو اصل میں خز بھی ملحم کی طرح کپڑے کو کہتے ہیں جس میں تانا اور قسم کا ہو اور بانا اور قسم کا ہو بھائی یعنی جس کے اندر اس میں بھی تانا ریشم کا اور بانا اون کا ہوتا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو اصل عبارت ہونی یوں چاہیے بھی لب سل ملحمی اول خزی یا ول ہونا چاہیے ولخی ملحم اور خز کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرحال آپ ان نسخوں میں اسی طرح ہے تو خس تو کہتے کپڑے کو ہیں اگر دیکھا جائے تو عبارت یوں بن رہی ہے لخم خن او خسن اس کا بانا کیا ہو کپاس کا ہو یعنی سوتی ہو او خزن یا خس کپڑے کا ہو حالانکہ بانا دھاگے سے بنتا ہے کپڑے کا تو نہیں ہوتا وہ بھائی سمجھ میں آیا تو پھر اب اگر عبارت اسی طرح رکھیں تو پھر خس کا ترجمہ اون کے کر لیں بھائی کہ تانا بانا سوتی ہو یا اونی ہو سمجھ میں آیا ورنہ عبارت یوں ہونی نہیں چاہیے بہرحال چلو اسی طرح برقرار رکھیں آپ کہ جب اس کا تانا ریشم کا ہو ول وحمتو قثن او خذن اور اس کا بانا جو ہے سوتی ہو او خذن یا اونی ہو ولا يجوز للرجل التحلي بالذهب والفضه تحلی تحلى تحلیا کا معنی ہے مزین ہونا زیور پہننا فضبتی اور جائز نہیں ہے مرد کے لیے مزین ہونا سونے کے ساتھ اور چاندی کے ساتھ یعنی مرد کے لیے سونا اور چاندی حرام ہے بھائی وہ ان کو نہیں پہن سکتا بھائی ولا باصل خاتمی ومینتقاطی وحیلیت اس سیفمین الفظتی اور کوئی حرج نہیں ہے انگوٹھی میں ولمینتقا منتقا کہتے ہیں کمر بند کو گئی کمر بند کمر پر باندھا جانے کمر پر باندھی جانے والی جو چیز ہے کوئی پیٹی وغیرہ اس قسم کی وہ کمر بند کہلاتی ہے عربی میں اسے مینتقا کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے انگوٹھی میں اور کمر بند میں وحیلی سیفی اور تلوار کے زیور میں مینل فیصب چاندی سے ہونے میں کہ وہ چاندی کا ہو بھائی تلوار کا دستہ وغیرہ چاندی کا ہو کوئی حرج نہیں ہے کمر بند میں اگر چاندی لگی ہوئی ہے مرد استعمال کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے انگوٹھی چاندی کی ہو کوئی حرج نہیں ہے ہاں اس کے علاوہ کوئی چاندی کی چیز استعمال کرنا مرد کے لیے درست نہیں ہے بھائی بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بھائی سونے کی انگوٹھیاں بنائی ہوتی ہیں یاد رکھیے بھائی مرد کے لیے صرف چاندی بھی اور وہ بھی تھوڑی سی معمولی سی مقدار ہے خاص مقدار ہے اس کی انگوٹھی بنانا تو جائز ہے سونے کی انگوٹھی یا سونے کی زنجیر وغیرہ پہننا حرام ہے یا کوئی اور سونے کا زیور پہننا حرام اسی طرح لوہا پیتل وغیرہ ان سے بھی بنی ہوئی کوئی چیز ہے اس کے لیے پہننا درست نہیں ہے بھائی ہاں یہ گھڑی کی اجازت ہے اس بنا پر ضرورت کے بھائی ضرورت کی بنا پر کیونکہ اس میں وقت دیکھنا پڑتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں اس لیے اس کی اجازت ورنہ اور ویسے کسی صورت میں سونا لوہا پیتل وغیرہ کوئی چیز کسی صورت میں پہننا درست نہیں زیب و زینت کے لیے بھائی وَيَجُوزُ اور جائز ہے عورتوں کے لیے زینت حاصل کرنا سونے کے ساتھ سونے کے ذریعے اور چاندی کے ذریعے ہاں عورتیں پہن سکتی ہیں سونے اور چاندی کے زیور پہن سکتے ہیں بھائی وہ یو کرا اور مکرو ہے کہ پہنایا جائے چھوٹے لڑکے کو سونا اور ریشم سبھی چھوٹا بچہ جو مذکر ہو مونس ہو تو سبھی یتن کہتے ہیں بھائی گولتا ساتھ مل جاتی ہے تو چھوٹا لڑکا ہے بھائی صغیر ہے آپ دیکھتے ہیں بچوں کو زیور پہنا دیتے ہیں لوگ یاد رکھیے جیسے مرد کے لیے زیور اور ریشم پہننا جائز نہیں ہے چھوٹے بچے چھوٹے لڑکے کو بھی زیور اور ریشم پہنانا جائز نہیں ہے ہاں بچی ہے چھوٹی صغیرہ اس کو پہنا سکتے ہیں تو بچوں کے اندر تو خصوصا لوگ پرواہ نہیں کرتے بھائی اور پھر چاندی وغیرہ کے تعویز بھی پہنا دیتے ہیں یاد رکھیے یہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے بھائی کہتے ہیں وہ یو کرا بسبی زہبل حریرا اور مسرو ہے کہ پہنایا جائے چھوٹے لڑکے کو سونا اور ریشم ولاقلو شربو ولی دیہانتی اسی طرح یاد رکھیے جیسے مرد کے لیے سونے اور چاندی کا زیور پہننا جائز نہیں اسی طرح کھانا پینا تیل لگانا یا خوشبو لگانا سونے اور چاندی کے برتن میں یہ مرد کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے عورت کے لیے چاندی اور سونے کا زیور تو استعمال کرنا جائز تھا لیکن اس کے برتن استعمال کرنا یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے بھائی وہ اس کے لیے ضرور زیب و زینت اس سے حاصل کرتی ہے اس کی تو اجازت ہے شریعت میں لیکن اس کے برتن وغیرہ استعمال کرتی ہے یہ درست نہیں کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی متقبرین کا طریقہ ہے کہ سونے چاندی کے زیور استعمال کرتے ہیں بھائی تو کہتے ہیں ولاقل وَلَا و شربو اور جائز نہیں ہے کھانا اور پینا اور تیل لگانا تیو اور خوشبو لگانا ذہبی وفظتی آنیا برتن کو کہتے ہیں جمع اینا کی فی آنیتی ذہبی سونے اور چاندی کے برتن میں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے یہ حکم ہے کسی کے لیے بھی اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے بھائی و لابا سب استعمالی آنی اور کوئی حرج نہیں ہے بھائی زجاج کہتے ہیں شیشے کو بھائی شیشہ رفاص فاسٹ جو ہے یہ ایک دھات ہے بھائی دھات ہے جیسے لوہا تانبا پیتل ہوتا ہے اسی طرح کی ایک دھات ہے جسے رانگ کہتے ہیں رانگ را علی نون گام بہ رانگ جسے رانگ کہتے ہیں ول پلور بلور یہ بھی مانا نا شیشے جیسا ایک شفاف پتھر ہے بھائی جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے عقیق یہ ایک سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہے بھائی سرخ رنگ کا عموماً لوگ انگوٹھیوں وغیرہ میں لگاتے ہیں بھائی اور کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے شیشے رانگ اور بلور اور عقیق کے برتن استعمال کرنے میں وہی حنیفت رحم اللہ تعالی اور جائز ہے پینا ایسے برتن میں المف جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفا رحم اللہ کے نزدیک ایسے برتن میں پانی پینا جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے یعنی چاندی کے کوئی نقش و نگار وغیرہ اس پر بنائے گئے ہیں تو اس میں پانی پینا جائز ہے بھائی اس میں پانی پینا چاندی کے کوئی نقش و نگار ہیں تھوڑی چاندی چڑھائی گئی ہے اس کے اندر پانی پینا جائز ہے لیکن میں نے بتلایا شرط کیا ہے کہ جہاں منہ لگا کر پانی پیئے وہاں پر چاندی نہ لگی ہوئی ہو کہتے ہیں امام صاحب یہ مسئلہ پیش ہوا امام صاحب اور بڑے علماء موجود تھے ایک جگہ پر کسی نے یہ سوال پوچھا بھئی سارے اب خاموش ہیں بھئی سب نے کہا جائز نہیں ہے بھئی اچھا تو امام صاحب سے پوچھا گیا امام صاحب خاموش تھے بھئی امام صاحب نے کہا کہ درست ہے بھئی انہوں نے کہا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے امام صاحب فرمانے لگے دیکھو خیال دیکھو امام صاحب کا کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ ایک آدمی نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہو چاندی کی انگوٹھی تو جائز ہے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں اور چلوں میں پانی بھر کے پی رہا ہے منہ لگا کے آپ بتاؤ پینا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا یہ بھی برتن کی طرح ہو گیا اور اس میں بھی کیا لگی ہوئی ہے چاندی لگی ہوئی ہے تو سارے حیران رہ گئے امام صاحب کا جواب سن کر تو جائز تھا سارے کہتے ہیں بھائی یہ تو جائز ہے بھائی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور جلدوں میں سے پانی پی رہا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی اسی برتن کی طرح ہو گیا جس میں کیا لگی ہوئی ہے چاندی لگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالی اور جائز ہے پینا ایسے برتن کے اندر جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اور ورقوب و علط سر دلفد اور اسی طرح جائز ہے سوار ہونا سرچ کہتے ہیں زین کو بھائی جو گھوڑے وغیرہ پر رکھتے ہیں سوار ہونے کے لیے اور سوار جائز ہے سوار ہونا ایسی زین پر المف جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے ولجلوس اور اسی طرح جائز ہے بیٹھنا الت سریر المفت وزی ایسے تخت یا ایسی पर پر المفضل جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے بھائی ایک زین ہے اس پر چاندی چڑھائی گئی ہے ایک تخت ہے اس پر چاندی چڑھائی گئی ہے یاد رکھیے ان پر بھی بیٹھنا جائز ہے سوار ہونا جائز ہے بشرتے کے جہاں بیٹھے اور جہاں ہاتھ وغیرہ رکھتا ہے وہ اس جگہ پر چاندی نہیں ہونی چاہیے بھائی اسی طرح کرسی ہے اس پر چاندی چڑھائی گئی ہے اس پہ بھی بیٹھنا جائز ہے لیکن ایسی جگہ پر چاندی ہو کہ وہاں ہاتھ نہیں رکھتا بھائی جہاں ہاتھ رکھتا ہے وہاں چاندی نہیں ہونی چاہیے پھر جائز ہے ورنہ جائز نہیں وہ یو کراشیر فل مت شفی اور مکرو ہے تاشیر قرآن کے اندر ون اور نقطے اور اعراب لگانا تاشیر بھائی آشارہ سے ہے بھائی یعنی دس آیتوں کے بعد نشان لگایا کرتے تھے بھائی قرآن کے اندر بھائی سمجھ میں آیا تو اس کو مکرو قرار دیا ہے اور کہا کرام نے بھائی اور اسی طرح قرآن کے اندر نقطے اور اعراب لگانا بھائی اگر آپ نے قدیم عربی دیکھی ہو خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بادشاہوں کو بھیجے تھے آپ نے وہ خطوط دیکھے ہوں گے ان کی نقل ملتی ہے بھائی لوگ برکت کے لیے گھروں میں بھی لگاتے ہیں تو وہ خطوط میں آپ دیکھیں نقطے نہیں ہیں بھائی قدیم عربی میں نقطے نہیں ہوتے تھے بھائی سمجھ میں آیا تو اور اعراب بھی نہیں ہوتے تھے جو زیر زبر پیش ہیں تو فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ نقطے لگانا اور اعراب لگانا قرآن میں یہ مکرو ہے اسی طرح دس آیتوں کے بعد نشان لگانا یہ بھی کیا ہے مکروح ہے بھائی وجہ یہ تاکہ قرآن میں کسی اور چیز کا خلط نہ آئے بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کر دے لہذا ان چیزوں کو لگانے کی اجازت نہیں ہے لیکن یاد رکھیے یہ حکم تھا عربوں کے لیے بھائی عربوں کے لیے کیونکہ وہ بغیر نقطے اور عراب کے بھی پڑھ سکتے ہیں باقی حجمی لوگ جو غیر عرب ہیں ان کے لیے علما نے اس کو اچھا قرار دیا ہے یہ نقطے اور عراب نہ ہوتے تو پھر تمہارے اور آپ کے لیے قرآن کا پڑھنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا بھائی سمجھ میں آیا بھائی وہ تو پھر سارا کام حافظے پر ہوتا کہ آپ تو آیت خوب اچھی طرح یاد ہو یہاں کس طرح پڑھنی ہے یہاں کس طرح پڑھنی ہے اب اعراب لگے ہوتے ہیں کوئی حافظ نہ بھی ہو ق قرآن پڑھنا اسے آتا ہے کہیں سے قرآن پڑھنے کا آپ کہیں بھائی اے عراب لگے ہوئے وہ اطمینان سے پڑھتا چلا جائے گا بھائی اسی طرح تاشیر یہ بھی تو اس سے صرف یاد کرنے میں کیا ہوتی تھی یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی ہر دس آیت کے بعد نشان لگا دیے تھے ذخرفت ہی بیما ذہب اور کوئی حرج نہیں ہے مصحف قرآن بھائی تخلیہ کہتے ہیں مزین کرنا زیور چڑھانا اور کوئی حرج نہیں ہے قرآن پر زیور چڑھانے میں و نقشل مسجد اور مسجد کے ان میں نقش و نگار بنانے میں وضخرفتی ہی اور اس کو مزین کرنے میں بیما ازا سونے کے پانی سے بھائی سونے کے پانی سے مسجد کو مزین کیا اور اس میں نقش و نگار بنائے پھول وغیرہ بنائے کیا, کیا کیسا کر سکتے کہتے ہاں بھائی قرآن اور مسجد وغیرہ ان کی تو تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے بھی کیا ہوتی ہے ان کی مقصود تعظیم ہی ہے لہذا یہ جائز ہے بھائی ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ مسجد کے مال میں سے اس پر خرچ نہیں کیا جائے گا کوئی اپنی طرف سے کروانا چاہے تو کروا دے بھائی خسیانی اور مکرو ہے خسیان جمع ہے خسی کی خسی وہ جس کے خصیت نکال دیے گئے ہیں اور کہتے ہیں خسی سے خدمت لینا مکرو ہے بھئی. سمجھ میں آیا مکروح ہے بھائی کیوں مکرو ہے کہتے ہیں بھائی اس طرح تو جب اس سے خدمت لیں گے تو پھر تو غریب لوگ یہی شروع کر دیں گے کہ بھائی کیا کرتے ہیں یہ امیر لوگ جو پھنسی ہے اس سے رکھ لیتے ہیں بھائی جلدی خدمت کے لیے تو یہ حالانکہ یہ تو مسئلہ ہے اللہ کی خلقت کو بدلنا ہے لہذا یہ درست نہیں بھائی مسئلہ ہے بھائی سمجھ میں تخلیق کو بگاڑنا ہے تو کہتے ہیں ویوکر الخ اور مکرو ہے پھنسی سے خدمت لینا وَلَا و لابا صبی خفامی اور کوئی حرج نہیں ہے چوپایوں کو پھنسی کرنے میں چوپایوں کو پھنسی کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا جی کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جانور خوب پھر موٹا تازہ ہوتا ہے اور اس کا گوشتی اچھا ہوتا ہے بھائی اسی طرح وہ انزا باسا بھی انل خیر انزا کا آتف خسا پر ہے اور کوئی حرج نہیں ہے حمیر کہتے ہیں گدے بھائی خیل گھوڑے اور کوئی حرج نہیں ہے گدوں کی جفتی کروانے میں آلل خیل گھوڑوں پر گدے کی جفتی کروائی یعنی گھوڑی کے ساتھ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس سے سمجھ میں آئے گھوڑے اور گدے کی جفتی کروائیں تو خچر پیدا ہوتا ہے بھائی خچر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہوئے تھے احادیث میں ذکر آتا ہے اگر یہ عمل جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار نہ ہوتے بھائی أَن فِي الْعَبْدِ اور جائز ہے کہ قبول کیا جائے ہدیے میں اور اجازت میں غلام کا قول اور بچے کا قول ہدیے کے اندر غلام اور بچے کے قول کو قبول کیا جائے گا بھائی مثلا غلام بھائی کسی کو آ کر کہتا ہے کہ یہ میرے آخا نے آپ کے لیے یہ چیز بطور ہدیہ کے بھیجی ہے تو کیا کیا جائے گا اس کے قول کو قبول کیا جائے گا اس پر اعتماد کر لیا جائے گا لے دی جائے لیجئے ہدیہ اسے وصول کر لیا جائے گا اسی طرح بچہ لے کر آتا ہے وجہ یہ کہ عموماً ہدیے وغیرہ انہی کے ہاتھ بھیجے جاتے ہیں غلام یا بچے وغیرہ کے ہاتھ اگر ان کے قول کو اس معاملے میں قبول نہ کیا جائے پھر تو بڑا ہارا جلازم آئے گا بھئی ول اسی طرح اجازت کے اندر بھائی کہ غلام کہتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے تجارت کی اجازت دے دی ہے یا بچہ کہتا ہے کہ میرے ولی نے کیا کیا ہے؟ مجھے تجارت کی اجازت دے دی ہے تو ان کے اس قول کو قبول کیا جائے گا ویخ بلو المعام علاق الفاصقی اور قبول کیا جائے گا معاملات کے اندر فاسق کے قول کو معاملات بھئی آپس میں مرد دو آدمیوں کے درمیان معاملات وغیرہ ہوتے ہیں بیا شرا وغیرہ اور اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر فاصق کے کال کو بھی قبول کیا جائے گا بھائی سمجھ میں آیا اسے کیونکہ معاملات لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتے ہیں اگر یہاں ہر جگہ ہم عدالت کی شرط لگا دیں کہ نیک قابل اعتماد آدمی ہونا چاہیے پھر تو بڑا حرج لازم آئے گا کیونکہ اکثر معاملات تو ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس قسم کا آدمی ہے بھئی. ولا اقبلفی اخبار دیانات اللہ قول العادل اور قبول نہیں کیا جائے گا مذہبی خبروں میں مگر عادل کے قول کو مگر عادل آدمی کے قول کو دیانات جمع ہے دیانت کی مذہب کو مرا مذہب, مذہب سے متعلق جو ہیں تو دین اور مذہب سے متعلق باتوں کے جو ہیں خبریں ہیں باتیں ہیں ان کے اندر عادل آدمی کے قول کو قبول کیا جائے گا فاسق کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا مثلا کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ یہ پانی جو پڑا ہوا ہے یہ پانی نجس ہے اس سے وزو نہ کرنا بھائی تو اب اگر وہ خبر دینے والا عادل ہے تو پھر تو اس کی بات قابل اعتماد ہے اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پانی سے کیا کریں وضو کریں بلکہ اور پانی کوئی نہیں خریدے وغیرہ قرب میں تو پھر آپ تیمنگ کر کے نماز پڑھیں اور اگر یہ خبر دینے والا فاسق ہے تو اسی بات پر اعتماد کرنا ضروری نہیں آپ اپنا ذہن دوڑائیں بھائی خود غور و فکر کریں اگر آپ کا ذہن غالب گمان یہ ہو جائے کہ یہ پانی نجس ہے تو پھر کیا کر لیں تیمنگ کر لینا چاہیے اور اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ پانی پاک ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں وزو کر سکتے ہیں بھائی ولاجن وجھی ہا وک فیحا اور جائز نیے کہ دیکھے کوئی مرد کسی اجنبی عورت میں سے اللہ الا و جی ہا مگر اس کے چہرے کو اور اس کی ہتھیلیوں کو کسی اجنبی کے لیے بھئی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھے سوائے اس کے چہرے اور ہتیلیوں کے بھائی ہتھیلیوں اچھا بھائی اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے مولانا چہرے کا بھی پردہ ہے یہ بنا پر ضرورت کے ہے ضرورت کے موقع پر صرف چہرے کی طرف یا ہتھیلی کی طرف دیکھنا جائز ہے بھائی سمجھ میں آیا ضرورت کی بنا پر جیسے نا قاضی نے کسی عورت کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے پتہ لگے کہ کس کے یہ وہی عورت ہے سمجھ میں آیا اور اسی طرح گواہ کوئی عورت کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو وہاں بھی ضرورت کی بنا پر مثلاً چہرہ دیکھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ ضرورت ہے پتہ تو چلے بھائی یہ کس کے خلاف گواہی دے رہے یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے بھائی دیکھئے خود آگے صاحبِ خدوری بتلائیں گے فَإِن کَانَ لَا يَعْمَنُ مِنَ الشَّهَوَتِ لَمْ يَنظُرْ إِلَى وَجْحِهَا إِلَّا لِحَاجَتِن اور اگر وہ شخص معمون نہیں ہے شہوت سے بھئی یعنی شہوت آنے کا گمان ہے تو نہیں نہ دیکھے اس کے چہرے کی طرف مگر ضرورت کی بنا پر بھئی صاحب خدوری کی یہ الفاظ خود بتلا رہے ہیں بھئی کہ معلوم ہوا عام عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا ب نہیں ہے کیونکہ اس میں شہوت کا خطرہ ہے بلکہ آج کل تو زمانہ بہت ہی خراب آ گیا بھائی اب تو بطریق اولا کیا ہوگا چہرے کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہوگا بھائی بلکہ سارے بھائی ابتدائی فتنے کی ابتدائی چہرے سے ہوتی ہے انسان کا سارا قوسن ہے ہی کہاں پر دراصل چہرے میں ہے تو فتنے کی ابتدائی چہرے سے ہوتی ہے لہذا چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے بھائی تو دیکھیے اسی لیے صاحب قدوری فرماتے کان اللہ یا منو مینا اگر وہ شخص معمون نہیں ہے شہوت سے تو لم ينظر شیحا اللہ لہا جتین تو نہ دیکھے اس کے چہرے کی طرف اللہ لہا مگر ضرورت کی بنا پر البتہ بھائی اگر کسی سے نکاح کا ارادہ ہو بھئی تو اس کے ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے اگرچہ شہوت ہی کا کیوں نہ خطرہ ہو سمجھ میں آیا پھر بھی اس کے ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے بھئی وَيَجُوزُ إِذَا أَن يحكم عَلَيْهَا اور جائز ہے قاضی کے لیے بھی جب اس کا ارادہ ہو کہ اس کے خلاف فیصلہ کرے کسی عورت کا مقدمہ ہے تو قاضی کے لیے جائز ہے اس کے چہرے کو دیکھنا جب اس کے پر فیصلہ کر رہا ہے ولی شاہدی اور گواہ کے لیے بھی جائز ہے شہادت علیحا جب کہ وہ ارادہ کرے اس کے اس گواہی دینے کا تو کیا جائز ہے قاضی کے لیے بھی جب اس پر فیصلہ کرے اور گواہ کے لیے بھی جب اس پر گواہی دینے کا ارادہ کرے کیا جائز ہے اَن نظر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز ہے وہ انخاف سہیا اگرچہ یہ خوفوں کی شہوت آئے گی سمجھ میں آیا بھائی اگرچہ یہ خوفوں پھر بھی دیکھ سکتا ہے اس کے چہرے کی طرف بھائی کیونکہ یہاں ضرورت ہے مولانا مرضمینا بھائی ایک عورت ہے اس کے بدن پر کوئی تکلیف وغیرہ ہے تو طبیب کے لیے اس مرض کے مقام کو دیکھنا جائز ہے کیونکہ یہاں بھی ضرورت ہے بھائی وہ جل طبیبی اور جائز ہے طبیب کے لیے این ضورہ الا مو ذیل مراضمینا وہ دیکھ, دیکھ لے مرد کی جگہ کو اس عورت میں سے ون زور رج المینا رجول اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی مرد مرد کا کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے جسم کا ویزور رج المینا رجمی اب نہیں یاد رکھیے بھائی یہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے یہ سطر ہے جس کا چھپانا واجب ہے بھائی فرض ہے بھائی اس حصے کو ایک مرد دوسرے کے اس حصے کے علاوہ باقی سارے بدن کو دیکھ سکتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں رجول مینار رجولی اور دیکھ سکتا ہے ایک مرد کسی مرد میں سے رتی علاوہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے اس کے علاوہ باقی بدن کو دیکھ سکتا ہے مینار رجولی علاما رجول مینار رو ہر رجولو بھائی عورت بھی مرد کا اتنا دیکھ سکتی ہے ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے دیکھنا جائز ہے کہتے ہیں وہ اور جائز ہے کسی عورت کے لیے انتظور مینار رجولی کہ وہ دیکھے کسی مرد میں سے الاام آ اس جگہ کی طرف ین دورو الی جس کی طرف مرد نظر کر سکتا ہے یعنی ایسے اے اتنے حصے پر نظر پڑ جائے تو کوئی کوئی حرام نظر نہیں پڑی یعنی اسے گناہ نہیں یہ مانا ہے اس کلام کا ایک عورت دوسری عورت کا کتنا بدن دیکھ سکتی ہے بھائی جس میں گناہ نہیں ہے کہتے ہیں وہی حصہ ایک مرد کے لیے دوسرے مرد کے بدن کا جتنا حصہ دیکھنا جائز تھا اتنا ہی ایک عورت کا دوسری عورت کے لیے دیکھنا جائز ہے اس کیونکہ جنس ایک ہے اور شہوت وغیرہ کا یہاں زیادہ خوف نہیں ہے کیونکہ ایک جنس ہے بھائی تو کہتے ہیں وطن زور المر اتو اور دیکھ سکتی ہے ایک عورت دوسری عورت میں سے الا ماں اتنی وہ جگہ یجل رجلی این ضور المن رجول کے وہ جائز ہے آدمی کے لیے اس کی طرف دیکھنا آدمی میں سے یعنی ایک مرد جتنے مرد کا جتنا حصہ دیکھ سکتا ہے اتنا عورت بھی دوسری عورت کا دیکھ سکتی ہے <فَرْجِهَا> بھائی ایک آدمی ہے اس کا ایک عورت سے نکاح ہو گیا یہ اس کی بیوی ہے اور ایک باندی ہے اس کی بھائی باندی اور بیوی کے ساتھ آپ جانتے ہیں صحبت بھی جائز ہے تو ان کے بدن کا کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے کہتے ہیں یاد رکھیے آدمی اپنی بیوی کا یا اپنی باندی کا سارا بدن دیکھ سکتا ہے حتیٰ کہ شرمگاہ کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے اگرچہ دیکھنا اچھا نہیں ہے لیکن جائز ہے یعنی حرام نہیں ہے بھائی تو لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دیکھے اور شرمگاہ گاہ کو ایک دوسرے سے چھپائیں بھائی کہتے ہیں تخل الہو اور دیکھ سکتا ہے کوئی مرد اپنی وہ, وہ اپنی ایسی باندھی اللہ تخل الہو جو اس مرد کے لیے حلال ہے اس کو وزو جتی ہی اور اپنی بیوی بی میں سے ان دونوں میں سے دیکھ سکتا ہے الافر ان کی شرمگاہ کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے لیکن بین آپ دیکھ رہے ہیں بھائی, والا عدم النظر بھائی کہ بہتر کیا ہے نہ دیکھے بھائی ون ضروری محرم اچھا بھائی جو محرم عورتیں ہیں بھائی ان کے بدن کا کتنا حصہ دیکھنا دیکھ سکتا ہے اور کتنا حصہ نہیں دیکھ سکتا بھائی تو کہتے ہیں مہاری نہیں اور دیکھ سکتا ہے مرد اپنی محرمہ عورتوں میں سے الوچ ہی ان کے چہرے کی طرف ور راسی اور سر کی طرف ود اور سینے کی طرف واقعینی اور پنڈلیوں کی طرف و اور بازوؤں کی طرف و لا ذور ولا ظاہریہا و بسا و اور نہ دیکھے ان کی پشت کی طرف اور نہ ان کے پیٹ کی طرف وفاقیزیحا اور نہ ان کی رانوں کی طرف پیٹ پشت اور رانوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے بھائی ان کے علاوہ بازو ہے بازو ہیں پنڈلیاں ہیں سینہ ہے سر ہے چہرہ ہے ان کی طرف دیکھنا جائز ہے یعنی ان پر نظر پڑے تو یہ حرام نہیں اور نیس اس لیے بھی کہ یہاں پر ابدی حرمت ہے انسان جانتا ہے کہ یہ عورتیں مجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں تو یہاں شہوت کا بھی خطرہ نہیں ہے یاد رکھیے جس حصے کو دیکھنا جائز اس حصے کو ہاتھ لگانا چھونا بھی جائز ہے بھائی اور جسے جس کو دیکھنا جائز نہیں اس کو چھونا بھی جائز نہیں ولا اور کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ چھو ماں کوئی حرج نہیں ہے چھونے میں ما اس جگہ کو جا دل ہوں ائین زور علیحا کہ جائز ہے اس کے لیے اس کی طرف دیکھنا مین ہا اس عورت میں سے ویم ضرور مَمْلُوكَتِ غَيْرِهِ إِلَى مَا علا لَهُ الہو این إِلَيْهِ دواتی محاریمی مَحَارِمِهِ بھئی اپنی باندی کا حکم تو بیان ہوا اس کا تو سارا جسم دیکھنا انسان کے لیے جائز ہے غیر باندی کی باندی کے کتنے بدن کو دیکھ سکتا ہے اور کتنا نہیں کہتے ہیں بھائی جتنا اپنی محرم عورتوں کو دیکھ سکتا ان کے جسم کا جتنا حصہ دیکھنا جائز تھا اتنا ہی اپنی اتنا ہی حصہ غیر کی باندی کا دیکھنا بھی جائز ہے سمجھ میں آیا بھائی اپنی محرم عورتوں میں بھائی انسان چونکہ ان کے پاس آتا جاتا ہے ایک گھر میں رہتے ہیں گھر میں عموماً عورتیں عام کام کاج کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو عموماً نظر ادھر ادھر پڑ گئی تو یہ نہ یہ کوئی گناہ والی نظر نہیں ہے سمجھ میں آیا نہ تو شہوت ہے اس کے اندر اور نی اس کا دیکھنا حرام بھی نہیں ہے بھائی اور اسی طرح باندی ہے وہ بھی انسان پر داخل ہوتی ہے ادھر ادھر جاتی ہے بھائی کام کاج کے لیے اس کو بھیجنا پڑتا ہے غیر کی باندی بھی ہے لیکن وہ ہر طرف اس کو کبھی ایک کے گھر بھی بھیج رہے ہیں کام کے لیے دوسرے کے گھر بھی بھیج رہے ہیں باہر بھی بھیج رہے ہیں تو وہ بھی اسی کی طرح مہارن کی طرح ہوئی تو مہارن کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز تھا اسی طرح اس کے بدن کے بھی اتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے تو یہ تو دیکھیے کہتے ہیں وہ انضور ظلم مملوقت غیر ہی اور دیکھ سکتا ہے مرد بئی غیر کی مملوکہ کو الا ماں اس مقام تک یجوز الحو کہ جائز ہے اس کے لیے ضوابطی محارمی ہی اس کے لیے نظر کرنا اپنی محرم عورتوں میں سے یعنی ان میں سے جتنی جگہ دیکھنا جائز تھا غیر کی باندی میں بھی اتنا دیکھنا جائز ولا باس بان يمست ذلك اذا اراد الشراء اور کوئی حرج نہیں ہے اس جگہ کو چھونے میں بھی اذا اراد الشراء جب کہ خریدنے کا ارادہ ہو اگر کسی بانڈی کو خریدنے کا ارادہ تو جس جگہ کو دیکھنا جائے اس جگہ کو چھونا بھی جائز وہ ان خاف ان استحيا اگر سے خوف ہو کہ شہوت ائے گی وہ اسے والخسيه في النظر الى الاجنبيه كالفحل اور ہسی دیکھ نظر کرنے میں اجنبیا کی طرف بھئی خسی ہے وہ اجنبیا کو دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ سکتا بھئی وہ تو نامرد ہے بھئی کہتے ہیں بھئی وہ بھی نر کی طرح ہی ہے یعنی مرد کی طرح ہے جو مرد کا حکم تھا وہی وہ کس کا حکم ہے خسی کا بھی حکم ہے کہتے ہیں وزر اجنبی دن اجنبی دن کل فخلی اور کل فحل نر کی طرح ہے یعنی مرد کی طرح سیدھی اچھا بھائی ایک عورت ہے اس کا غلام ہے اس غلام کے لیے اپنی مالکن کا کتنا بدن دیکھنا جائز ہے اور کتنا حرام ہے کہتے ہیں بھائی جیسے ایک اجنبی کا جتنا حصہ اس عورت کا دیکھنا جائز تھا اس کا اتنا اتنا حصہ دیکھنا اس غلام کے لیے اپنی مالکن کا جائز ہے یعنی چہرہ اور ہتھیلیاں اور باقی حصہ دیکھنا جائز نہیں ہے بھائی وہ بھی کبھی ضرورت کی بنا پر کے پتہ لگے اس کی مالکن ہے بھائی ولا يجوز للمملوك اور جائز نہیں ہے غلام کے لیے کہ انظر من سيدته کہ وہ دیکھے اپنی مالکن میں سے الا الى ما يجوز للاجنبي مگر وہ جگہ کے جائز تھا کسی اجنبی کے لیے النظر الیہ منها اس جگہ کی طرف نظر کرنا اس عورت میں سے ويعزل عن امته بغير اذنها ولا يعزل عن زوجته الا باذنها اچھا بھائی بھائی حضل بھائی جس کو یوں کہ قدیم زمانے کی فیملی پلاننگ بھائی آج کل تو بڑے طریقے آ گئے یہ تو یہ قدیم زمانے میں طریقہ تھا حاضل کا بھائی کہ انسان صحبت کرے اور انزال کے وقت اپنے عضو کو باہر نکال کر انزال باہر کرے بھائی تاکہ اولاد پیدا نہ ہو بھائی اب یہ باندی کے ساتھ حاضل کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ حاضل کرتا ہے کیا ان کی اجازت کے بغیر درست ہے یا نہیں کہتے ہیں بانڈی کے ساتھ عزل کرتا ہے تو پھر وہاں پر بانڈی سے اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اپنی بیوی کے ساتھ عزل کرتا ہے تو اس کی اجازت بھی ضروری ہے تو کہتے ہیں و یا ذیل امتی ہی بغیر ازنیہ اور آزل کرے اپنی باندی سے اس کی اجازت کے بغیر ہی یعنی عزل کر سکتا ہے اپنی باندی سے اس کی اجازت کے بغیر ولایا ذیل اللہ بھی ازنیحا اور عزل نہیں کر سکتا اپنی بیوی سے مگر اس کی اجازت کے ساتھ ویو کرکار اقوات العادی یینول بہائم اختقار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنا بھائی چیز کو مہنگا بیچنے کے لیے روک لینا اپنے پاس بھائی تاکہ قیمتیں جب بڑھ جائیں تو میں اسے پھر بیچوں گا اس کو کہتے ہیں احتکار بھائی اقوات جمع ہے قوت کی قوت پود کہتے ہیں غزہ اور خوراک کوختکار اخوات ال آدمی ییناول بہ بھائی یہ ذخیرہ اندوزی یاد رکھیے ذخیرہ اندوزی جائز ہے کہ اس سے علاقے والوں کو شہر والوں کو تکلیف نہیں پہنچتی بھائی اب ویسے ایک چیز خرید کر رکھ لیتے ہیں بھائی کہ چلو ذرا قیمت بڑھے گی میں بیچوں گا لیکن چیز اتنی مارکیٹ میں مل رہی ہے کہ اب کوئی کسی کو اس سے تکلیف نہیں ہوئی کوئی نقصان نہیں ہوا بھائی تو اس طرح کرے گا اس صورت میں یہ کرنا جائز ہے بھائی لیکن اگر شہر میں اس چیز کی پہلے ہی کمی ہے اور ایک آدمی کیا کر لیتا ہے بھائی ایک چیز خرید کر روک لیتا ہے اپنے پاس تاکہ اور مہنگی ہو جائے اور پھر میں خوب پیسے کماؤں تو دیکھو یہ ایسی ذخیرہ اندوزی ہوئی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے بھائی لہٰذا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے بھائی تو ذخیرہ اندوزی سے اگر کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو جائز ہے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس میں جائز نہیں چاہے آدمیوں کا غلہ ہو چاہے جانوروں مویشیوں کا غلہ ہو ویك رح الختار وی اقواتل آدمی اور مخروح ہے ذخیرہ اندوزی کرنا آدمیوں کے غذا میں یا خوراک میں ولبہ اور اسی طرح چوپایا اور مویشیوں کی خوراک میں ایزا کا نازال کا فی بلدین جب کہ ذخیرہ اندوزی فی بلادین ایسے شہر میں ہو بلد نکیرا ہے یزر اس کے بعد سیل آیا نکیرا کے بعد سیل آیا تو کیا بنتے ہیں آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں اور موصوف سے پہلے کیا لا اطلااتے ہیں ایسا جبکہ یہ ذخیرہ اندوزی فی بلادین ایسے شہر میں ہو یزر الاحتکار بی ہی کے تک نقصان دیتا ہو ذخیرہ نقصان دیتی ہو ذخیرہ دوزی اس شہر والوں کو و مخارا غ غ غ غ غل ت ذی او ماں جل اور جس شخص نے ذخیرہ کیا غلط ذاتی ہی اپنی زمینوں کا غلہ ذیا کہتے ہیں قابل کاشت زمین کو اپنی جو اپنے کھیتوں کا غلہ اپنی زمینوں کا غلہ جس نے ذخیرہ کیا او ما جل بہ ملدین جسے وہ لے کر آیا ہے دوسرے شہر سے ایک آدمی نے اپنی کھیت کی غلہ ذخیرہ کر لیا یا ایک شہر دوسرے شہر سے وہ خود سامان لے کر آیا اور اس کو ذخیرہ کر لیا ہے کہتے ہیں پل مختقرین تو یہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے یہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے بھائی ہاں اس میں اختلاف کرتے ہیں دوسرے شہر سے لے کر آیا ہے تو پھر دیکھیں گے شہر والوں کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر بھی کیا ہے ذخیرہ اندوزی ہے یہ اور گناہگار ہوگا جبکہ باقی اپنی زمین کا غلہ بھئی وہ تو اس کی اپنی زمین ہے اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے اس کو ذخیرہ کرنا چاہے تو ذخیرہ کر سکتا ہے ولام بغیل سلطانہ بھائی یہ قیمتیں چیزوں کی کیا بادشاہ مقرر کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی ولائم بغیل اور مناسب نہیں ہے بادشاہ کے لیے قیمتیں مقرر کرے الناسی لوگوں پر یعنی چیزوں کی قیمتیں وغیرہ مقرر کرنا یہ بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہے بھائی بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ یہ تو سمن وغیرہ جو قیمت آپس میں طے کرتے ہیں یہ تو جن کی چیز ہے ان کا واقع کرنے والوں کا اپنا حق ہے جتنی چاہیں کسی چیز کی کیا کر لیں آپس میں جتنے سمن چاہیں اس کے مقرر کر لیں آپس میں ہاں اگر لوگ کیا کرتے ہیں کسی چیز کو بڑے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں حد سے تجاوز کر رہے ہیں چیزیں مہنگی بیچ کر خوب زیادہ نفع زیادہ سے زیادہ نفع کما رہے ہیں کمانے کی کوشش میں کر رہے ہیں لوگوں کو دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں تو پھر بادشاہ کیا کر سکتا ہے سمجھدار لوگوں کے مشورے کے ذریعے ان پر قیمتیں مقرر کر سکتا ہے بھائی وے لفی ایافتن تھی اور مکرو ہے کا بیچنا فتنے کے زمانے میں بھائی ایک جگہ پر فتنہ ہے شورش برپا ہے کچھ لوگ آئے ہوئے فتنا پھیلا رہے ہیں قتل و غارت وغیرہ میں مصروف ہیں ان ایام میں اسلحہ بیچنا ایسے آدمی کو جس کے بارے میں پتا ہے یہ کھینچنے والوں میں سے ہے یہ مکرو ہے والا مالانا یہ کیا ہے مکرو ہے بھائی اسلحہ اس کو نہ بیچے ولا پاسا بھی بہتری ممالم ان تخو خمرہ بھائی ایک آدمی ہے اس کے پاس انگور کا بہت زیادہ رس پڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس سے خریدنے آیا اسے پتہ ہے انگور کا رس میں اسے بیچوں گا یہ اسے لے جا کر شراب بنائے گا تو کیا بیچنا جائز ہے کہتے ہیں ہاں بھائی جائز ہے یہ اس کو انگور کا رس بیچ سکتا ہے اگرچہ یہ علم ہی کیوں نہ ہو کہ یہ اسے لے جا کر کیا کرے گا شراب بنا لے گا بھائی یہ کیا بات ہوئی پچھلے مسئلے میں آپ نے بتلایا تھا کہ اسلحہ ہے اسلحے سے کتنا زیادہ پھیلے گا وہ قوت پکڑیں گے تو ان کو اسلحہ بیچنا مکرو ہے اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ اس رس سے کیا کرے گا وہ شراب بنائے گا یہ کہتے ہیں یہ بیچنا مکرو نہیں ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ دونوں مسلوں میں فرق ہے وہاں آپ جو اسلحہ دیں گے عین اسی اسلحے سے گناہ کیا جائے گا کتنا پھیلایا جائے گا اور یہاں پر جو آپ رس دے رہے ہیں اس رس سے گناہ کا کام نہیں لیا جا سکتا بلکہ اس رس کی حقیقت ہی بدل جائے گی اس جب شراب بنائیں گے تو وہ رس رہا ہی نہیں ماہیتی بدل گئی سمجھ میں آیا تو وہاں پر فیسنا یا جو فساد آیا تھا وہ عین اسی چیز سے آیا تھا جو آپ نے بیچی تھی اور یہاں عین اس چیز سے فساد نہیں ہے بلکہ اس کو بدلے گا اور اس سے شراب بنائے گا پھر اس میں فساد آیا اس سے پہلے فساد نہیں تھا بھائی تو کہتے ہیں ولابری بی اور کوئی حرج نہیں ہے رس کے بیچنے میں ممن اس شخص کے ہاتھ یا جس کے بارے میں یہ جانتا ہے انا ہو یا خمرہ کے وہ اس سے بنا لے گا شراب کہ وہ اس سے کیا کرے گا شراب بنا لے گا اس کو رس کا بیچنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے چلیے بس مولانا ہزا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام